ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں پس تم ان سے بچ کر رہو اور اگر تم معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے مکہ کے بعض افراد نے اسلام لانے کے بعد ہجرت کی نیت کی تو ان کی بیویوں اور بال بچوں نے انہیں ہجرت کرنے سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بال بچوں سے بچ کر رہیں اور ان کی خواہش کے مطابق اللہ کی مرضی کے کاموں سے نہ روکیں ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اس آیت کے مذکور حصے کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مسلمان اپنے بال بچوں کی جانب سے ہجرت سے روکا جاتا تو انہیں دھمکی دیتا کہ انہوں نے اسے روکا تو وہ انہیں سزا دے گا تو آیت کا دوسرا حصہ وہ انتف و تصفہ نازل ہوا جس میں انہیں عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی اس لیے کہ اللہ بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے اور وہ عفو درگزر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا کرتا ہے